عبد اللہ عبمان رحیم آج مئی انیس سو اڑسٹھ کی بارہ تاریخ ہے اور ہم جاوید نامے کی کلاس میں پھر شام کے پانچ بجے تک کی گزبرگ میں بیٹھے ہیں پچھلی دفعہ ہم جاوید نامے کے سطح تیرہ کے پہنچے تھے میرے پاس انیس سو بتیس کا آڈیشن ہے فات یہ کہنا چاہ رہے کر رہا پھر صحیح بات بات آخری آخر میں یہاں تک پہنچی تھی کہ انجمن روزے الگ آر آرا کند وجود خود شہادت خاص فارن کا نظریہ یہ ہوا کہ اپنے وجود کے اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے شہادت کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے جو اس نے یہاں بنیادی نظریہ دیا اور اس کے ثبوت میں جو بات پیش کی ہے وہ وہی ہے جو ہمارے یہاں تصوف کی دنیا میں ایک سلوگن کی حیثیت سے چلا آتا ہے جسے پیمانِ الفط کہا جاتا ہے روزِ عزل کا ایک پیمان جو کیا اور وہ پیمانِ الفط کہتے یہ ہیں یہ صوفیہ حضرات کہ خدا نے تمام روحوں کو پیدا کیا جتنی انسانوں کی روحیں قیامت تک آنی تھی اور آنے کے بعد ان سب کو بٹھا کے اور وہ ان سے کہا کہ السط کو بے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے سب نے کہا کہ جی باجو بلا انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں تو اس طرح سے خدا نے ان سے اپنے وجود کی تصدیق کرائی خدا کو بھی ضرورت تھی اپنے وجود کے لیے کوئی شاہد لینا تو اس طرح سے اس نے شہادت بہن پہنچا دی اپنے وجود کے لیے اور یہ یوم الست پھر تصوف کے ہاں ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہی بن گئی ہے مست الست اور مست بادہ الست اور یوم الگ اور اس کے بعد یہ کہتے یہ ہیں کہ سوال ہی نہیں دنیا میں مومن اور کاطل کا یہ ہے اس سے جو ڈیڈکٹ کرتے ہیں نتیجہ اس لیے کہ ہر شخص ہر روح نے تو اقرار کیا ہے کالو بلا کیسا تو جب یہ اقرار کر لیے ہے تو اس کو اب منکر کیسے کہیں گے تو یہاں یہ جو تم دیکھتے ہو تفریف تم کرتے ہو یہ کافر کی اور مومن کی یہ پیکروں کا فرق ہے حقیقت میں مختلف پیکر کہیں مومنوں کے ہیں کہیں کافروں کے ہیں جب یہ پیکر الگ ہو جائیں گے اور پھر وہی روحیں اپنی اصلی شکل میں آ جائیں گی جہاں تھی پہلے تھیں تو وہ ساری کی ساری وہی ہوں گی جنہوں نے اقرار کر رکھا ہے لہذا اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا روحوں کا کفر و اسلام یا کافر اور مومن میں تقسیم کرنے کا یہ یوم الاس ادس کا جو اقرار ہے یہ انسان کو مومن بنانے کے لیے کافی ہو جائے یعنی یہ ہے ان کے ہاں کا ایک نظریہ انص کے متعلق اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ خدا شہادت لاتا ہے اپنے وجود پر اور اس کی وجود کی شہادت دینے کی بنا پر یہ تمام روحیں جو ہیں پیتروں کو جب چھوڑ دیں گی تو پھر سے اقرار کرنے والی روحیں وہی مومن ہو جائیں گی یہ جو آیت ہے یہ سورہ اعراض کی آیت ایک سو بہتر ہے سیون اوور ون سیونٹی ٹو اخذا ربو کا ممبنی آدم بن ظہور ضرت ہم و اشخد الا انسم اللہ یعنی جب خدا نے میں آگے کروں گا کہ مفہوم کیا ہے الفاظ ہی سے یو وی حبیب صاحب نے جو مجھے کہا اسی پہ میں بھی سٹرس دے رہا تھا کہ شہادت ہے کس کے متعلق یہ کہ خدا نے بنی آدم کی پشت سے ان کی نسل کو آگے چلایا پیدا کیا اور انہیں خود ان کے اپنے آپ پر شہادت ٹھہرایا وش خاضہ اور اس کے بعد اگلی نئی چیز ہے یہ جو چیز ہے یہ ان سے نہیں پوچھنے کی بات یہ اگلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ چیز جو ہے یہ اس کی شہادت نہیں دیتی میری ربوبیت کی اب بات کیا ہوئی دنیا میں انسان کو جب پیدا کیا ہے تو یہ ارض جو تھی اس کی کیفیت فزیکل ایسی تھی کہ یہاں اول تو پہلے کوئی زندگی موجود ہی نہیں رہ سکتی تھی پیدا یہ ہوا ہے تو اس کے خلاف ڈسٹرکٹو پاورز اتنی زیادہ تھی اس اردو کے اوپر اس ارد پر ڈسٹرکٹو پاورز اتنی تھی کہ وہ ان کے اندر ایک نہتے اس قسم کی مخلوق کا جس کے پاس ان کے مقابلے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں ایک ہی تو اس کو ویسل دیا تھا مقابلے کا اور وہ تھا دماغ اس کا اور وہ ابھی اہل تحولیت میں تھا اس زمانے کے انسان اتنی مشکلوں کا اتنے مصائب کا نہتے مقابلہ کرتے ہوئے بڑی بڑی ناؤں اسپیشیز ایسی ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں باقی کچھ نہیں دیں. حالانکہ آپ دیکھیے ان کی جو تفصیل نظر آتی ہے تو ان میں سے تو وہ ایک ڈیو ایک جو آج چھپکلی بن گئی ہے وہ سینما میں جا کے دیکھیے تو اس زمانے وہ, وہ ہاتھیوں سے بھی بڑی بڑی چیز آتنی اتنی بڑی سپیشیز وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی اور یہ اسی طرح سے مسلسل بدستور چلا آ رہا ہے اس کی ضروریت میں تسلسل واقع ہوا ہے یہ مٹا نہیں ہے اس سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ خدا کی ربوبیت یہاں کام کر رہی ہے ذرا یہ بتاؤ یہ کسی خاص دن کا واقعہ نہیں ہے یہ تو یہ جو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے نا انسان کے متعلق کہ اس قدر نامساد حالات کے باوجود انسان کی جو نو ہے یہ کس بنی آدم اس طرح سے آگے چلی آ رہی ہے یہ چیز خود اس کی شہادت دیتی ہے کہ یہاں کسی کا نظام ربوبیت کام کر رہا ہے ورنہ اگر یہ پلان نہ ہوتا فرف کا کی باقی اس کو رکھنا کسی پرپز کے لیے مقصود نہ ہوتا تو جس طرح سے اس کے کہیں بڑی بڑی مہیب اور عظیم جو تھی نویں وہ ساری ایکسٹنکٹ ہو گئی ان کا پتہ بھی نہیں آگ چلتا خواہش ہے کہ ساسلائٹ کہاں کہاں سے کہ اس کے ڈھانچے مل جاتے ہیں یہ کمی باقی بھی باقی نہ رہ سکتا انسان سے یہ چیز کہی کہ گئی ہے جو مختلف قرآن نشانیاں علامات یا دلائل لاتا ہے نا خدا کے وجود کے ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان جیسا ایک نہ سا جانور اس قدر محیط اس قدر خطرناک ڈسٹرکٹیو پاور کے اندر رہتے ہوئے مسلسل چلا آ رہا ہے ہزار ہاتھ برس سے اور ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے کم نہیں ہو رہا یہ کیا اس بات کی یہ شہادت نہیں دے رہا کہ یہ یہاں پلان ہے کسی کی ربوبیت کا جس کے تابع یہ کس طرح سے یوں چلا آ رہا ہے کہا کہ یہ صرف یہ اتنی سی حقیقت کہ تم لاکھوں کروڑوں برسوں سے اس قدر خالص نامساد حالات کے باوجود کنٹینیوسلی آگے چلے آ رہے ہو کیا یہی اس بات کے لیے کافی ثبوت نہیں ہے آلات تو بہراب دیتے میری ربوبیت کے لیے یہ ثبوت نہیں ہے کافی اگر تم تصوبات کو الگ رکھ کر اگر یہ لوگ تم نہیں یہاں کا اگر یہ لوگ تصوبات کو الگ ہٹ کر خالی ذہن ہو کر کسی ایس ایک, ایس ایک دلیل اسی ایک دلیل کو پہ غور کریں گے تو ان کو کہنا پڑے گا کہ بنا یہ ٹھیک یہاں کسی کا رگوبیت کا پلان ہے جو کار فرما ہے اور اس کی بنا پر یہ نو انسانی اس طرح سے یوں چلی آ رہی ہے انتقل یومل قیامت اننا خوننا انحاضہ بات دین ہم یہ دلیل اس لیے دے رہے ہیں کال کو تم یہ نہ کہہ دو جب آستے کا سب ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل تھی نہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے کہ یہ کوئی پلان کے مطابق یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ جو ہمیں باقی رکھا گیا ہوا ہے یہ بغیر پرپز کے نہیں تھا کسی پرپز کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا یہ بات نہ تم یہ کہہ سکو اس لیے تم سے ہی میں پوچھتا ہی ہوں کہ دنیا میں کروڑوں برس میں تمہارا وجود اس استفاع حرف کے اوپر اس بات کی شہادت نہیں دیتا خود تمہارے خلاف اشا جم اللہ انفی ہوں الا تو خلاف جاتا ہے کیا اس کے خلاف یہ شہادت نہیں دے رہا جو تم کہتے ہو کہ نہیں ہم ایسے اتفاق سے وجود میں آگے اتفاق سے ہم آگے چلے آ رہے ہیں یہ اس قدر یہ اس پلان کے تابع تمہارے نو انسانی کا یوں آگے بڑھنا اصطفای منازل طے کرنا اور پھر ایک سٹیج پہ کھڑے ہی نہیں رہنا کنٹینیوٹی اس کے اندر رہنا پھر بلند ہوتے چلے جانا کیا یہ بات اس کی شہادت نہیں دیتا کہ اس کے پیچھے ایک پلان ہے اور پھر جب اس نے تمہیں اس قدر حوالت سے عرضی اور سماجی کے ماتحت باقی رکھا ہے تو کیا یہ پھر بیکار واقع کے لیے ہی تھا کیا یہ اس کے بعد تمہاری موت کے بعد پھر تمہاری زندگی نو انسانی کی ختم ہو جاتی ہے یہ آگے نہیں چلتی یہ جو امر کے کی جو بات یہ اس لیے ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس اس کی شہادت نہیں تھی کہ زندگی کنٹینیو کر سکتی ہے اس نے کہا خود تمہاری نسل جو ہے وہ تو اس کی شہادت دے رہی ہے کہ اتنے میں نامساد و حالات کے باوجود زندگی جو ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے اس لیے کہ یہ پلان ہے کسی کسی کی ربوبیت کا تو جب یہ صورت ہے تو کیا کل تو یہ ہو جائے گا کہ جب تم مر جاؤ گے تو اس کے بعد زندگی تمہاری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ اس بات کی شہادت ہے یہ ہے جی یہ آئے اور جب یہ ہتھے چڑھ گئی پھر وہ جب صوفیوں کے ہتھے چڑھتی ہے تو پوچھو نہیں پھر کیا کرتے ہیں یہ ہے وہ آئے جس سے یہ عہد الف اور مست الفط اور فلندر الفط جو جی ہے یہ بس وہ لسٹ تو بربے جن سے یہ چیز لے آئے اب اس میں انہوں نے کام از کم یہ کہا یہ اب دوسری چیز لے آئے جو نظریہ ہے تو سموس کہ اپنے وجود کے لیے اپنے سے غیر جو ہے اس کو شاہد قرار دینا جو ہے یہ ضروری ہے تو اس کی ابتدا جو تھی خود خدا نے کی تھا یعنی اسے اپنے وجود کو وجود ثابت کرانے کے لیے بھی ایک شہادت کی ضرورت تھی اس لیے یہ یوم ال کی بات جو ہے تھا ان سے پوچھے کوئی کہ کو یاد ہے تھی ہوئی شہادت دیتی تھی کسی کو یہ یوم ال کی جو شہادت ہے یہ جتنی بھی روح ہیں جو چلی گئی ختم ہو گئی ہم بھی تو تھے نا ان کے اندر تم میں سے کسی کو کوئی یاد پڑتا ہے ایسا واقعہ کہ ہاں صاحب ہم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ پنگ پلا اگر کوئی گوائی لے لو گوائی لگ رہی ہے ہم تو پتہ ہی نہیں ہوگا یعنی اس واقعہ کا علم ہمارے شعور میں نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کہی تھی ایسا واقعہ کوئی ہوا تھا یہ تو اس قسم کی تو شہادت قابل سماعت اس عدالت میں نہیں ہوتی یہ جائے کہ اتنا بڑا مسلمہ تمہارا جو ہے کہ خدا کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ اس کی شہادت ایک غیر وجود جو تھا خدا کے علاوہ دوسرا شخص دوسرا شہادت دیتا ہے نا اس نے شہادت دی ہوئی ہے اور شہادت دی ہوئی ہے تمام نو انسانی کی جس قدر بھی یہ روحیں تھیں انہوں نے شہادت دی ہے جنہوں نے شہادت है ہے کم از کم اس میں تو میں بھی شامل ہوں مجھے تو صاحب پتا یاد ہی میں نے شہادت اس کسی چیز بھی دیكن ایک مسلمہ بنتا ہے ان كے یہاں چلا آ رہا ہے اور یہ की بے ربے كو ان کی جو یہ, آیت ہے, یہ اس آیت كے زور كے اوپر چلے آ رہے ہیں یہ یہ تو انہوں نے کہا کہ خدا کے متعلق شہادت اب انہوں نے کہا کہ تمہارے اپنے متعلق شہادت تم جو کہتے ہو کہ میں ہوں یعنی ان کا جھگڑا سارا یہ ہے نا کہ میں ہوں ہی نہیں جو کچھ ہے تو تو ہے میرا ایمان یہی ہے کافر ہوں جو میں سمجھوں کہ میں بھی پوچھوں جو کچھ ہے سو تو, تو ہے میرا ایمان دیکھ یہ ان کے یہاں کی صورت اب دوسری طرف یہ جو اس کا وجود یہاں مانا جاتا ہے کہ ممکن الوجود ہی صحیح واجب الوجود نہ صحیح تو اس میں کے اوپر شہادت ایک ہونی چاہیے کیونکہ آئی جو ہے یہ تو میں ہوگی اصل میں ان لوگوں کے اوپر غیر شعوری طور پہ جو حکماء یونان تھے ان کا ایسا ایک اثر چلا آ رہا تھا کہ ان کو پتہ چلا نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم کہاں سے بات کر رہے ہیں بات ساری یہ کہہ رہے ہیں ساکریٹیز نے سب سے پہلے یہ کہا تھا نو ڈائی سل اس کا فلسفہ یہ ہے نو ڈائی سل یہ ہے جسے یہ اب ہمارے ہاں من ہرافا نفا ہوں اس کا ہرا سا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا یہ اپنے آپ کو جو پہچاننا ہے یہ ہے بنیاد ان کے ہاں کے سفر کی لو رائس اتنی حالانکہ اسی کے ذرا آگے چلیے تو اس نے ارسٹل نے یہ کہا تھا ریئلائز یور سر وہ اس سے ذرا آگے بڑھا تھا نالج کی کوئی بات ہی نہیں تھی اس نے کہا تھا ریئلائز یور سیکٹ ارسٹل کا فلوسفی ہے ریئلائز یور سیکٹ के نے آن کے کہا کہ نہیں ریپینٹ اینڈ رینیو یور یعنی ان کے یہاں ہے by بدھزم نے آگے کہا ریناؤنس یور سیک اندر ساری تھی. قرآن نے آگے کہا ماڈلائز یور سیک بائی ایکسپریشن اینڈ سیلف اب یہ دیکھیے محض اس نالج سے की बात کی بات تھی بہت آگے چلی گئی یہ مارک ہوتے خدا بندی کا नहीं بھی راننے لیں گے خدا کے عرفان کا تو نہیں ہے خدا پر مانتا تو زیادہ ہے یہ نفسی ہے کرانی ہے یہ ہے وہاں سے ہے وہ میری خلاف پر آئی ذات کو پہچان دیا تو تم نے خدا کو پہچان لیا تو اب یہاں سے نو ڈائسلس جو ہے وہ آئی نا بنیاد اور یہ ایک آترٹیز کا فلسفہ قرآن نے تو کہیں اس کا دقا نہیں کیا ہم ہمارے رومی کے ساتھ کیونکہ بات ہو رہی ہے اس لیے بات یہاں سے تو یہ ہو گئی کہ انجمن روز انقاراستند بر وجود خود شہادت خواستند یہ اراستند و خواستند خود خدا کے متعلق انہوں نے حضرت بالی کا نے جمع کرتیجہ تعظیم کے لیے لیا ہے اب آگے یہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ کیا تھا اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت طلب کی تھی تو تم اپنے آپ کو بھی کسی شہادت سے ہی ثابت کر سکتے ہو اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زندہ ہی یا مردہ ہی یا جہاں الب آج سے شاہد کون شہادت رات قلم تین قسم کی شہادت کی ضرورت ہوگی تین طرح کی شہادتیں ہوں گی جن میں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ تُو زندہ ہے یعنی ہے یا مردہ ہے یا جہاں بلب ہے شہادتیں پہلی شہادت اس کے لیے یا پہلا شاہد جو ہے شاہد اول شعور خیشتن یہ ٹھیک ہے یہاں سے. یہ یہاں لفظ شعور لایا ہے میں نے کہا ہے نا کہ یہ عجیب کیفیت اقبال کی ہے مرد میں گرتا ہے ادھر جو بات پیچھے سے کرتا چلا آ رہا ہے وہ ساری مار پت کی کر رہا ہے شعور کی نہیں ہے وہ لیکن یوں ہی اب آگے آتا ہے تو وہ فکر جو ہے وہ غالب آتی ہے اب اس کو یہ پتہ ہے کہ کانشیسنیس جو ہے سمپل کانشیسنیس اینیمل ورلڈ کے اندر شروع ہو جاتی ہے سیلف کانشیسنیس جو ہے یہ مین کا تدازہ ہے پورے شیش انسان کی خصوصیت سیلف کانشیسنیس ہے یہ سیلف کانشیسنیس جو ہے یہ کیا ہے یہ شاہل کون آئے گا دیدن بنورے شیشتن یہ بالکل ٹھیک اپنے متعلق شعور حاصل کرتے چلے جانا جتنا زیادہ اپنے متعلق یعنی اب وہ مارفت کا سوال نہیں ہوگا پہچاننے کا سوال نہیں ہوگا سال انسان اپنے سیلف کو اپنی خودی کو پہچان نہیں سکتا سوال پہچاننے کا نہیں اس کا شعور حاصل کر سکتا ہے وہ یہی سے فرق آ گیا قرآن شعور کہتا ہے سارے قرآن میں آ دیکھے افلا کا افلا کا شعور افالا تارا کہیں بھی نہیں آیا قرآن میں حتر کہ جہاں اس نے خود کہا ہے اپنی تمہاری اپنی ذات کے متعلق فی انف سے افالا ٹپ سے بصیرت کے متعلق آیا آئے رہی جی خود اپنے متعلق ذرا بصیرت سے تو کام لو تمہیں نظر آ جائے گا کہ تمہاری زندگی حیوانی زندگی نہیں ہے حیوانی زندگی کے اندر سیلف کانشیسنیس نہیں ہوتی وہاں سمپل کانشیسنیس ہوتی ہے تمہارے ہاں سیلف کانشیسنیس ہے یہی ہے بصیرت کے ذریعے جس, سے جس نتیجے پہ تم پہنچو گے قرآن نے یہ صرف کہا ہے جی شور کی حد تک تو جہاں تک یہ بالکل ٹھیک کیا گیا سیلف کانشیسنیس جو ہے یہ شہادت ہے اس عمل کی کہ ہماری زندگی حیوانات کی زندگی سے مختلف ہے اور اس کا معلوم کیسے ہوگا سیلف کانشیسنیس خود اپنے متعلق شعور زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے چلے جاؤ یہ شہادت ہوتی چلی جائے گی اس بات کی کہ تم اینیمل کی لیول سے ایک دوسری زندگی رکھتے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے شاہد ثانی شوریش ری دن بلور اب دوسرا یہ پھر فلسفی جو ہے یہ پھر آ گئی سوگریٹی کی اس نے یہ کہا ہے اور بات چیت کی کہ یہ ساری ورلڈ اینڈ مین جو ہے دو کیٹیگری کے کی اندر تقسیم ہو جاتی ہے می یا آئم نام آیا نام ایک تو ہے اور اس کے علاوہ جو سب کچھ ہے وہ نام می تو بڑی عمدہ کیٹگری ہیں دونوں اسی سے اب یہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو می ہے یہ تو ہو گئی آئی اور یہ جتنا کچھ نان می ہے وہ ہوا دولی. اب یہ جو ہے فلاسفی آگے یہ آ تصوف کی یہودیوں کے ہاں کا جو تصوف ہے اس نے یہ بات کہی بوبر نے یہ کہا ہے کہ یہودی تصوف یہ ہے کہ ون ہو کینٹ سے آئی کینٹ سے دو کیٹیگری زبر کر دیں نا کہ پہلے اپنے آپ کو ایک کیٹیگری کے اندر لائے اب یہ آئی اینڈ دو ہے اس دونوں کے اندر یا می اینڈ ناٹ می یہ دو کیٹیگری جو ہوئی تو اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ بائی دی پروسیس آف کنٹرڈکشن یا کنٹراسٹ تم اپنے وجود کی شہادت اس طرح سے دے سکتے ہو کہ دوسرے کے وجود کو ثابت کرنا خیشرا دیدن بنورے دیگرے لیکن خود ہی اس کی کنٹرڈکشن اس کے یہاں موجود ہے اقبال کہتا ہے تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے تو اب اگر جس, جس کو تو اپنے متعلق شہادت میں پیش کر رہا تھا وہ بار وادہ مان گئے تو تر گیا پنڈ میں کہ جی آئی نہیں یعنی جب یہ صورت ہے کہ تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے اب یہ برقرے کا آئیڈیلزم آ گیا تھا اور یہ ساری چیز پلیٹونک فلسفی کی اندر آ گئی تھی جو کچھ یہ جی تمہیں ایگزٹ کرتا نظر آتا ہے اٹ ایگزٹ اونلی ان دی ولڈ آف آئیڈیا یہ تو سربراہٹ کی دنیا کے اندر ہے فی حقیقت یہ موجود نہیں ہے یہ وہ فلسفی آئی آئیڈیلزم کی اور اسے اس نے اپنے ہاں کا فضدہ بیان کر کے پیش کر دیا کہ تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے اب میں کہہ رہا ہوں یہ کہ اگر یہ ہے مسلمہ کہ تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے تو یہ جو کہنا شاہد ثانی شعور بگڑے شیشڑا دیدن بلورے دیگرے تو دیگر بھی تو نہیں کر رہے ہو تم یہاں اسی دیگر کو اپنے اپنے موجودگی میں بطور شہادت پیش کر رہے ہو جس دیگر کو دوسری جگہ اس کی نفی کر رہے ہو کہ تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے اب یہ ٹکرا رہا ہے اس کا آئیڈیالزم کا فلسفی اس کے عر تصور کے ساتھ کہ میں کے لئے تو جو ہے بڑا ضروری ہے اب یہ خود اور خدا دو الگ کر کے پھر یہ آگے لے جاتے ہیں نا ریڈیوس کر کے اس کو کہ یہ جو چیز وہ جو پیچھے آ گئی تھی کہ نے یہ کہا تھا نا آدمی اس کو جب لو میں اور تو تو کے تو نے پکار دیا تھا تو دو کر دیے تھے نا آپس میں انہوں نے اس لیے یہ دو وجود ثابت کر دیتے ہیں اس سے یہ تصوف میں تو یوں ثابت کیا انہوں نے اور اس کا فلسفہ جو ہے اس کی چولہے نکل گئی کہ وہاں آئیڈلزم کے اوپر یہ پورا ہوتا تھا نہیں یہ تو پوزیٹیوزم ہے اگر یہ چیزیں ایگزٹ کرتی ہیں اور ایگزٹ ایسے کرتی ہیں کہ ان کا وجود تمہارے وجود کی شہادت بن رہا ہے بات رکھنا میں درمیان میں یہ پیچھوں کے عام سطح پہ یہ بات جو ہے کچھ چل رہی ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں شاہد سالس شور ذات حق شیشرا دیدن بنور ذات حق یہ ہے تیسرا شاہد اپنے آپ کو خدا کے نور بنور راتیں ہاتھ دے. اب یہ تو فرق اس لیے کہ قرآن تو کیا لا لاتدر پھول افسار اچھا اب یہ کہا جائے گا کہ وہاں لاتدر پھول افسار آیا ہے ادراک ہے وہاں جو لفظ ہے قرآن نے دی ادراک نہیں کر سکو گے یہ کہیں گے کہ ادراک ہم ادراک کی تو بات نہیں کہہ رہے ہم تو اس میں معرفت کی بات کہہ رہے ہیں جس کے لیے ادراک کا اس آنکھ کا تصور ہی نہیں ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے دیدن, تم نے دیزن کا لب کیوں اس استعمال کیا ہے اگر ادراک سے آگے پہنچ رہے ہو دلیپ کی خاطر ہے تو ٹھیک ہے ادراط میں تم نہیں لانا چاہتے تو دیدن کیوں کہتے ہو پھر دیدن تو ادراک ہے یہاں پھر غلطی کر گیا پھر جو نور ہے نور داتے حق ذات کے متعلق تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کچھ یہ جائے کہ اس کے نور سے کو اپنی ذات کے لیے ایک بطور شہادت کے پیش کرنا جس نور کے متعلق تم تصور میں بھی نہیں کچھ کرتے کہ وہ کیا ہے لیکن یہ خالص تصور خیر یہاں سمجھ کے پر جلتے اب یہاں آپ یہ, یہ سپرا لاجیکل بات ہوگی یوں ہی سپرا لاجیکل کوئی چیز آئی وہ تصور کو ہوگی تصور کی ہم نے پہلے دن ڈیفینیشن ہی یہ کہی تھی کہ اس کے مسلمات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سپر لوجیکل ہوتے ہیں شاہد خالد شعور ذات حق ناممکن ذات حق کا شعور ہو ہی نہیں سکتا صفات خدا بندی ہے جو بیان کی گئی ہیں یعنی شعور ہونا تو ایک طرف رہا یہ سارا تصوف مثال دے کی اس کی بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے میسا کمسلے ہی شہر کوئی مثال بھی نہیں تم دے سکتے اس کی تو جس کی تم مثال بھی نہیں دے سکتے وہ شعور میں کیسے تمہارے آ جائے گا یعنی وہ تو سوال تو صرف وجود کے متعلق ہے کہ تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اگر تو یہ تین ہیں طریقے اس سے دیکھنا یہ جو چیز ہے اب وجود کے تین کیٹیگری ففٹین سٹیجز تمہاری وجود کی آئے گی یعنی اس کے لیے تین الگ الگ شہادت نہیں ہیں کہ زندہ دیکھنے کے لیے یہ مردہ دیکھنے کے لیے یہ جام بلب کے لیے یہ یہ نہیں ہے اس میں نا. وہ شہادت ہے تمہارے وزرگ اب تمہارا وجود کیسا ہے وہ دیز آر دی تھری اسٹیٹس آف دیٹ وجود ہر حالت کے لیے الگ الگ یہ شاہد نہیں ہے اس میں ذرا بیان کا, کا ابہام ہے اس میں ارتفاق ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تین کہہ, کہہ گیا ہے نا تو ارتفاق سے یہاں بھی تین ہی کہتا ہے اس لیے اس میں ابہام ہوتا ہے لیکن بات وہ یہ نہیں کہہ رہا بات تو ساری اپنے وجود کے اوپر شہادت کی ہے اب وجود کی تمہاری کیفیت کیا ہے یہ اگلی چیز آ جائے گی یو اس میں التباس ہو گیا ہے ہے سیلف جو ہے نا اس کو جب یہ کیپیٹل سے لکھیں گے تو وہ تو پھر نان سیلف نہیں ہو جائے گا نا جی وہی تو یہ بات یہ ہے اپنا سیلف اور اس کا سیلف تو یہ ایک رکھتے ہیں اسی سیلف کے جو حصے ہیں نا جو ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں اس لیے اس ایس جو کیپٹل کے ساتھ ایس آئے گا اس میں یہ سیلس ہیں نان سیلف نہیں لائیں گے تو باتیں نہیں بلکہ یہ سیلف ایک ہی ہوگا یہ ہمارے ان پیکروں کے اندر ہے وہ اس کے وہ اصل ہے یہ اس کے حصے ہیں جو مختلف جگہ آئے ہوئے ہیں اس لیے یہ دو الگ اینٹی نہیں بنتی لیکن جب آپ اس مال سے دیکھیں گے مائی سیلف جیسے ہم کہتے ہیں تو اس صورت میں تو یہ آئی کو پھر الگ رکھتے ہیں نا اس سے اس سے پھر یہ صرف آئی اینڈ گو الگ الگ رہیں گے وہ سیلف الگ انٹیٹی اس کیپیٹل والی نہیں ہوگی ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ انگریزی میں جب بھی یہ اس طرح سے انہوں نے ڈگنور کرنا ہوگا تو سیلف کی اس کو کیپیٹل سے لکھیں گے جیسے لائف کے ایل کو کیپیٹل سے لکھیں گے تو اس کے معنی وہ لائف ہوگی جو خود الہیوں کی ہے اور اسی کا پرتاؤ ہمارے اندر آتا ہے یہ لائف اپنی بھی ایل کیپیٹل کی ہوگی وہ ہماری اپنی نہیں ہوگی لیکن جب یہ فزیکل اینٹی کے متعلق بات کریں گے تو پھر لائف ایل اسمال سے ہوگی اسی طرح سے سیلف بھی ایل اسمال سے ہوگا یہ فرق کر دیتے ہیں یہ دونوں چیزوں کے اب بلور ذات حق شیشرا دیدن بلور حق پیش ای نور ار اربانی استواد حیو قائم ٹو خدا خد را شما اس نور خداوندی کے سامنے اگر تو اپنے آپ کو محکم رکھ سکتا ہے تو پھر تو بھی خدا کی طرح اپنے آپ کو ہیو قیوم کہہ سکتا ہے اب اگر, اگر, اگر, اگر بے زائد ہے मानी کے माने رکھنا ماندن مطلب اگر तू آپ کو اس کے سامنے اس کے में میں रख رکھ سکتا ہے تو پھر تو خدا کی طرح ہئی اور सकता ہو سکتا ہے भी اور अब بھی یہ ہوا اب یہ ساری اس کے اندر عضیت، عضیت بھی آئی یہ ساری چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو پھر یہ تو دوسرا خدا بن جاتا ہے فرق کیا رہتا ہے اس ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستعدم رکھ یعنی اپنی اینٹی کو الگ رکھ رہا ہے وادت ان وجود والا پھر بھی اس سے اچھا رہا تھا اس نے آ کے اپنے آپ کو اس میں جلد کر دیا تھا وہ وادت میں رہتا ہے کبھی پرست رہتا ہے یہ شرک ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ائو کم کیوں خدا ائوں کا یون بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور مانے میں آپ لے لیں ائو کم کیوں خدا خدرا شمار تاکہ کیوں خدا صاحب جا رہا ہے یعنی مانے بھی اس کے آپ نے جو ہے سوال ایسے نہیں لینے جا سکتے میں کہا تھا یہاں خیش ایو قیوم کئی خدا خود را شمار جو کنفیوز ہو گئی نا یہاں انتباہ ہو گیا ایک تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں ہی نہیں ہیں وجود ہی اس کا ہے ان پہ تو یہ وہ یہ لیں گے ہی نہیں شہادت یہ کہ ہمارا وجود جو ہے شہادت دیتا ہے خدا کے وجود کی وہ الگ ہو گئے یہ اس مقام میں اس میں نہیں ہے یہ وعدت وجود میں نہیں آ رہا وادت وجود میں آتا ہے تو یہ قو کہتا ہے کہ اس کے حضور میں اگر تم اپنے آپ کو مستحکم رکھو تو پھر اس کی طرح سے اوکوم ہو گئے دو یہ بنا رہا ہے یہ وادت وجود سے نکلنا چاہتا ہے وعدت وجود سے نکلتا ہے زیادہ تیوارا پھنس گیا ہم کو یعنی وہاں آ کے شرک ہو گیا یہ اس مصیبت میں گرفتار ہے جہاں تک گیزا لے جائے لیکن کیوں خدا تو نہیں ہو سکتا نا جی یعنی اٹرنیٹی اور امارٹیلٹی کے اندر بھی فرق اسی لیے کیا جاتا ہے یعنی یہ جو تین کیٹیگری میں فرق کیا ہے نا انہوں نے بہت اچھا فرق ہے ایک تو سروائیول ہے آفٹر ڈیتھ وہ تو وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے لازو تو فی ہے بلا یاد جانم کے اندر نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی سمپل سر لینگویج ایک اس کے یہاں ہے امارٹل ہے حیات ہے جاگیدانی بٹ ناٹ ای عربی زبان میں ابد جو ہے جی وہ ابدا تو ایسے ہی ہے کہ کبھی نہیں تم ایسا کر سکے ہمیشہ کے لیے جسے آپ کہتے ہیں نا وہ سبجیکٹ ٹو دی کانسپٹ آف ٹائم آف مین ہے ہمیشہ ابدھ کا لفظ جو ہے خدا کے لیے نہیں آتا وہ اس کے لیے نہیں آتا اس کے لیے حول آخر پڑھانا ہے حول اول حوال آخر یہ ازلی اور ابدی جو ہمارے ہاں کی دو ٹرم ہیں نا یہ قرآن کی نہیں ہے ازل کا تو لفظی ہی قرآن میں نہیں ہے اور ابد کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں تو وہ اس معنی میں نہیں آتا کہ وہ ٹائم لیس چیز جو ہے انفینٹی کے لیے نہیں آتا ابد کا لفظ جو آتا ہے یہ تو ہم نے اپنے ہاں استعمال اس کو کیا ہے اصل اور ابد کیا کے خدا یہ لفظ جو ہے خدا کے لیے اب قرآن میں جہاں ابد کا لفظ آتا ہے ہم اس معنی میں لے لیتے ہیں جس معنی میں اٹرنیٹی آتی ہے قرآن میں آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہا ہوا کہ یہ یہ یہ یودیوں اور نسارہ کے اندر آپ تم دیکھو گے باہمی دشمنی ان کی پڑ گئی اودھن یا عمل کی تک یہ محاورے تمام تجربے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوگا کہ آمد تک تم زور لگا کے دیکھو تم ایسا نہیں کر سکے گی یہ وہ ہے ابھ اربوں کے یہاں ابھ انفینٹی کے لیے استعمال نہیں کر سکے گے جس چیز کو وہ خود یوں کہنا چاہتے تھے نا کہ ہمیشہ کے لیے استمرار کے لیے لمبے وقت کے لیے خدا نے خود آتاؤ کہا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کچھ لمبا زمانہ وہ کیوں خدا نہیں کہنا چاہیے تھا نا اس کو دین <سؤال> میں ان کے کچھ بھی ہو لیکن ہمارے سامنے تو یہ الفاظ ہے نہیں جن پہ ہم باتیں کر رہے ہیں ائوں کے یون میں ہو سکتا ہے کہ <سؤال> ماڈرن ہو سکتا ہے یہ وہ ٹھیک ہے قائم پہ بھی رہ سکتا ہے کہ دوسرے خارجی سہاروں کے علاوہ جی لے یعنی اس وقت یون نہیں ہے نا یہ اس وقت تو یہ میں اس کی جو ہے باڈی کے سہارے پہ جی رہی ہے اس وقت نہیں ہے یہ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کہ یہ سہارا جو ہے اس کا یہ بھی نہ رہے اور اس کے باوجود یہ میں باقی رہے یہ ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہم مانتے ہیں یہ تو موت کے بعد ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے تو یوں اس اعتبار سے ہم مانیں گے کہ یہ سہارے موجودہ نہ رہیں اس کے علاوہ بھی یہ زندہ رہ سکے وہاں تک بھی ٹھیک ہے یہ چون خدا نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو خدا کی ہے یوں کہ یوں اور انسان کی ہے یوں کے یوم کے اندر خرچ کرنا چاہیے اسی لیے انہوں نے انگریزی کے لفظوں کے اندر یہ چیز انہوں نے بڑا صحیح کر دیا اس کو یہ ماڈل کہا خدا کو ماڈل نہیں کہتے उसको इटर्नल क्या है यानी मॉडर्नाइजेशन फाइनाइट के अंदर से रखते हैं अब ये जो चीज है ना आगे जाके जब तुम्हें कहते हो कि ये मरेगा नहीं तो अगली चीज उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि इटर्निटी गॉड लाइक नहीं हो सकती क्योंकि वो सिर्फ इन फाइनाइट जो है वो हो सकता है फाइनाइट जो है وہ بہرحال حال فائن ہے ہم آ... اس کے بعد نہیں کہہ سکتے کب کا لفظ یا کب تک کا لفظ جو ہے یہ تو موجودہ شعور کی بات ہے نہیں تو اس لیے جب وہ شعور بدل جائے گا تو ہم معلوم نہیں وہ کب تک پھر ہم وہاں کیا کہیں گے یا کیا کانسپٹ ہو جائے گا ٹائم کا لیکن اتنی بات تو ہمارے یہاں ایمان کی رکھنی چاہیے نا کہ کیوں خدا نہیں ہوگا کچھ بھی انسان راجت ہو سکتا خدا نے یہ کہا ہے اس نے اپنے آپ کو آسن الوازقین کہا ہے اس نے اپنے آپ کو خیر الخ آسنخالقین کہا ہے یہ سارا کچھ تو ہو سکتا ہے انسان کے اپنے آپ کو کیوں خدا نہیں کہا تم ہو جاؤ یہ اس کی کیٹیگری اپنی کیٹیگری آسن رکھی ہے اس نے اس میں نہیں وہ شریک کرتا نیچے کی کیٹیگری میں تم یہ سب کچھ ہو سکتی خدا خبیر ہے ہم خبیر ہو سکتے ہیں ہم عریم ہو سکتے ہیں ہم حکیم ہو سکتے ہیں رازق ہو سکتے ہیں کالک ہو سکتے ہیں لیکن چون خدا نہیں ہو سکتے یہ کہ کچھ بھی چون خدا نہیں ہو سکتے ہم ہاں وہ اس کا تو امکان ہے اسی لیے تو وہ یہ کہتا ہے یہ ہے نہیں possibility تو ہے اب دو کیٹیگری ہو جائیں گی نا ایک وہ ہوں گے جو نہیں اس کو رکھ سکیں گے وہ تو نہیں ہو سکیں گے ایئو کے لیکن جو اس کو رکھ سکیں گے اپنے آپ کو وہ تو ایو کے ہوں گے اور اس کی دلیل اس کے اندر آ گئی ہے جب یہ جاتا ہے خود وہاں وہاں وہاں جا کے یہ کہتا ہے کہ بخود محکم گزار اندر حضورش مشاؤ نو قید اندر بحر نورش یہ تو اپنے مطلب یہ کہنا ہے خود خدا کے سامنے جب آپ میں جاتا ہے دوڑی کو بھی باہر کھڑا کر جاتا ہے تو وہاں جا کے یہ کہتا ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یہ صرف اس لاہورتا اسی لیے ہے کہ یہ غلط بات ہے میں جذب نہیں ہونا چاہتا جی میں تمہارے مقابلے میں کھڑا رہنا چاہتا ہوں وہ میں نے کہا نا کہ وعدے کے وجود سے یہ الگ ہو گیا ہے یہ الگ ہو گیا الگ ہو کہ اگر یہ ٹو سانا نہ ہو پھر ہم بالکل متفق ہیں اس کی یہ یہ جاتی ہے وزن کی خاطر کہیں تازی کی خاص کریں لکھنا ہی نہیں چاہیے حقائق شاعری کے اندر کا بات ہی غلط ہے یہ بات سیدھی سیدھی کرو جو کچھ کرنی ہے یعنی ابھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں ایک ایک شیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں وہیں اس میں امتزار ہے کہیں دوسرے مقام کے اوپر اس کا تجار ہے اب یہ جو ہے مقام ایو قیوم توں خدا خدرا تمار کہتا بر مقام خود رسیزن زندگی یہ تھی نا وہ بات کی زندہ ہی پہلے تھا تو یہ پہچاننا ہے نا تم نے کہ زندہ ہے یا نہیں تو اب اس کے لیے پہچان یہ ہے زندہ وہ ہے کہ جو خدا کی طرح حی و قیوم ہو جاتا ہے اس کے نور کے سامنے اپنے آپ کو مستحکم رکھتا ہے بر مقام خود رسیدن زندگی اور اگلی بات پھر مصیبت انداز ذات را بے پردہ دیدن زندگی کیا اور آگے شاید یہی جی آئے گا مستفیٰ راضی میں اللہ زندہ گزارا نہیں آئے ہاں جی خالد شاہی مرد مومن در نہ سازد با صفات اندازہ لگائیے آپ کہاں لے جا رہے ہیں یہ لون ہم کو ویدانت وغیرہ سارا جتنا ہے اس کو شرک قرار دیا جاتا ہے یہ کہاں لے جا رہے ہیں ہم مرد مومن در نہ سازد با صفات. مصطفی راضی نہ شب اللہ بیدار مومن صفات کی اب تک بالکل نہیں راضی حالانکہ وہاں دل زیادہ سے زیادہ دل کا ہو سکتا ہے لیکن وہ تو مومن تو راضی نہیں ہوتا یہاں مصطفیٰ راضی نہ شب اللہ بیدار وہی وہ جو میں نے کہا تھا کا جو شیر یہ بھی عام طور پہ کوڑ کرتے ہیں یہ شیر, شیر کے اعتبار سے بہت, بہت, بہت, بہت, بہت اچھا ہے کہ موسا زہوش رفت بیت جلوائے صفات ٹو این ازادی نگری برت برسنی خیری ہے اب یہاں مستفیٰ راضی نشور عمدہ بزاد کی اسٹ میراج اب دیکھیے تھا میراج کیا ہے آرزوے شاہدے یہاں آئی وہ بات شاہد یہ ہے نا کہ اپنے سے غیر کم نے ہو اور وہ تمہارے متعلق تمہارے وجود کے متعلق وہ گواہ ٹھہرے کہتا مراد یہ ہے کہ خدا کے حضور میں اپنے آپ کو موقم رکھ کے اس کو اپنے سے غیر کو اپنے وجود کے اوپر شاہد قرار دے دے اسے مراد کہتے ہیں تیس میں راج آرزوئے شاہدے امتحانیں روب روئے شاہدے یہ امتحان کہ موکم ہستی یا نئے وہ جو ہے نا آر بم وہ وہ ہے نا وہ امتحان ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو کائم رکھتا ہے یا عشرتے کترا دڑے آگے فنا ہو جانے والی بات ہو جاتی ہے نیم شاہد عادل ایسا شاہد عادل کہ بے تصدیق ہو اگر وہ تصدیق نہ کرے تو زندگی مارا کیوں گل رہا رنگ و بھو؟ تو اس کے بعد پھر زندگی ہماری ایسی ہی آنی اور آنی اور عزوی ہو جاتی ہے جیسے کہ پھول کے لیے رنگ اور خوشبو تھوڑے سے وقت کے بعد زیادہ دھوپ پڑ گئی رنگ اڑ گیا хоть будет где uh -huh.